یہ تو جی کافروں کی بات تھی سمجھے اب کافروں کے مقابلے کامل مومنین کی بات ہے کی بات ہے کامل مومن جو سب سے اکمل ہیں وہ کون ہے جی علیہ السلام اور اس کے بعد کون ہیں مومن اب ان کی بات ہے سمجھے جی نا قسم کے بات کاملین کی بات انسول سنت اللہ اور تسلی عام اللہ نے فرمایا ہمارا طریقہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے رہتے ہیں اور مومنین کی بھی مدد کرتے رہتے ہیں دنیا کے اندر اس سے دلال کے ساتھ مدد ہوتی ہے کہ دلیل کے ساتھ انبیاء اور مومن غالب ہوتے ہیں کافوں پہ کبھی کبھی فتح بھی ہو جاتی ہے تکلیفیں بھی آتی ہیں لیکن قیامت کے دن تو عملی فیصلہ ہوگا نا بالکل واضح ہو جائے گا سنت اللہ اچھا جی بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو مومن ہیں دنیاوی زندگی کے اندر جس طرح موس علیہ السلام کی مدد کی یا نہیں آپ دیکھو نا جب ابتدا میں گئے موسہ ہارون دو آدمی تھے تو اللہ نے ان کو غلبہ دے دیا پھر پہ یا نہیں نہیں بگار سکا تو یہ نمونہ ہے تمہارے سامنے وہ یوم یقوم شہاد <الْشَحَاد> یوم سے پہلے نر ہم ہے وہ نر ہم ہوم دنیا میں مدد کرتے ہیں اور کیا کے دن ان پہ رحم کریں گے خصوصی و نر ہم ہوم شہاد <الْشَحَاد> اور رحم کریں گے ان کے اوپر جس دن قائم ہوں گے گواہ شام کے دن گواہ گواہی دیں گے یا نہیں اشہاد کے نہیں چلی کو ملائکہ انبیاء مومنین ملائکہ انبیاء مومنین اور آزا بھی گوئی دیں گے یومف ظالمین اب یوم اشہاد کا بیان ہے کہ یوم اشہاد کیا ہوگا جس دن نہ نفع دے گا ظالمین کو ان کا عذر بہانے اور ان پہ خدا کی لانت ہو دی اور ان پہ عذاب ہوگا دار آخرت کا سومن عذاب عذاب ہوگا دار آخرت کا میرے محترم جب فرما انڈا لا نسر و ہم اپنے رسولوں کی کیا کرتے ہیں مدر تو نمونہ نصرت ہے والق دات ہے ناموسل خدا نمون نصرت بھی ہے اور دلیل نکلی بھی ہے یقینی بات ہے کہ ہم نے دی موسا علیہ السلام کو کتاب ہدایت کی خدا کا من کا لکھنا ہے. کتاب کتاب ہدایت اور وارث کیا ہم نے بنی اسرائیل کو اسی کتاب کہا کہ تم کتاب کے وارث بنو اور اس کتاب کی اشاعت کرو اس کتاب دیکھا کرو کروا بھائی میرے عزیز تم کتنی خوش قسمت انسان ہو کتنی خوش قسمت انسان ہو کہ لوگ کارون کے وارث بنے بیٹھے ہیں تم اس کتاب کے بارے میں تمہارے آگے کتاب نہیں ہے تمہارے آگے کیا ہے قرآن ہے لوگ کارون و فراؤن کے وارث بنے بیٹھے ہیں تم اللہ کی کتاب کے وارث میں ای بڑا اعزاز ہے بڑا اعزاز ہے خدا کی قسم ہزاروں بادشاہوں کو یہ اعزاز نصیب نہیں جو تمہیں ہیں اللہ کا کلام ہے ہمارے سامنے ہاں. اور وارث کیا ہم نے بنی سرحل کو اسی کتاب کا یہ کتاب ہدایت ہے ہر ایک کے لیے کوئی رہنمائی تو ہر ایک کو کرتی ہے نا لیکن کے نصیت کے لیے ہے لے الالباب عقل مندوں کے لیے وہی مستفیدین دین ہے فسپری نواد اللہ حق تسلی نمبر دو تسلیات آ رہے ہیں حضرت کو تسلی دی گی تسلی دوسری بار اور اصول کامیابی نمبر ایک پر صبر کریں دین میں تکالیف آتی ہیں. بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے کون سا وعدہ اندان ان سرو رو سال ابھی پڑھا ہے نا وعدہ اللہ کا سچا ہے واسطہ پھر لے دم کا صبر کے بعد دوسرا اصول کامیابی کیا ہے استفاق لے دم کا اپنی خطا کی استفاق کا یعنی خدا سے مراد تو بڑا گناہ نہیں یعنی صبر ہے نا صبر تو اسی صبر کے آلہ کے سمے تھوڑی لفظ شاہ جائے تو پھر استفار کرو آگے سمجھ کمال صبر کے اندر کچھ لفظ شاہ جائے تو پھر استفار کرو اور معافی مانگو واسطے خطاط نہیں گئے اور سب نمبر تین بہ ہم جربے کا نوبار کتنی جی چار تو اصول کامیاب یہاں کتنی ہے جی چار صبر ہے استفار ہے شغل بھی تصویر ہے شغل بھی تحمید ہے چار اصولیں کامیابی ہیں ہمیں بھی چاہیے ان پہ کار بند رہے شام کو بھی اور صبح کی تصویر پڑھو ساتھ ہم رب ہے ان اللہ دین جاجر میرے عزیز اور مجادلین کا پہلے بھی ذکر تھا اب بھی وہی ذکر آ رہا ہے زجر ہے ان کو بے شک لو, وہ لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کے ہے تو میں بغیر دلیل کے, کے ان کے پاس ہو کوئی دلیل نہ دلیل اکیلی ہے نہ نکلی ہے ان فی صدور ہم سبب جدال سباب جدال سباب جدال ہے ان کا تکبر کیا ہے جی ہاں جدال تکبر ہے وہ کاخر لوگ جو تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے وہ بھی تکبر کرتے تھے کیا کہ ایک یتیم مکہ ہے غریب ہے اس کی بات ہم کیوں مانیں؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جھگڑا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اندر کبر ہے کیا ہے تکبر ہے اور یاد رکھنا ان کا تکبر خوات میں مل جائے گا ان کا تکبر یہ بڑا بننا چاہتے ہیں اس بڑائی کو ہم نہیں پہنچ رہے کے خاک میں آپ تو بات سمجھ لیا نہیں اچھا جی کہاں ہیں جی ان اللہ بے شک وہ لوگ کہ جھگڑتے ہیں اللہ کے میں بغیر دلیل عقلی نکلی کے کہ ان کے پاس ہو فی صدورم سبب اجلاس نہیں ان کے سینوں کے اندر مگر تکبر ہے اور نہیں وہ پہنچنے والے اس تکبر کی انتہا کو خاک میں مل جائے گا فسٹ ایز اب اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا یہ مجادلی دلی تجھے تکلیف دیں شرارتیں کریں تو آپ اللہ کی پناہ لینا کس کی پناہ لینا کیا فسٹ ایز یہ علاج ہے داف شر کا ان کے داف شر کا علاج پناہ پکڑ ساتھ اللہ کے کیونکہ وہی سمیے بصیر ہے بھائی کوئی آدمی تم پہ حملہ کرے تو تم پناہ کس کی لوگ بڑے کی چھوٹے کی بڑے کی عادت اسی ہے اور سب سے بڑا کون ہے اللہ اللہ کی بنا لے آدمی اللہ لخل کچھ سماوات دلیل برائے سبوت قیامت میرے عزیز بات وہی چلی آ رہی تھی سمجھے صورت مکی کے اندر یہی مزہ نہیں ہے توحید رسالہ صداقت قرآن اور قیامت اب قیامت کی بات ہے دلیل ثبوت قیامت البتہ پیدا کرنا آسمانوں کا زمین کا بڑا ہے ان لوگوں کے پیدا کرنے سے دوبارہ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ایک دلیل آ گئی آسمان زمین کے کتنے بڑے جسم ہیں جس ذات نے ان کو پیدا کیا تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا ایک دلیل آ گئی اب دوسری دلیل دوسری دلیل یہ ہے کہ کافر و مومن برابر ہیں عالم و جاہل برابر ہیں بے ایمان ایماندار برابر نہیں اگر قیامت مت قائم نہ ہو تو دنیا میں تو ان کی تمیز نہیں ہوتی بلکہ کافر ہم سے بہت زیادہ کھاتے ہیں مولانا غلام غم ہزاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم دو وقت کھاتے ہیں یہ چار وقت کھاتے ہیں ہم ایک پاؤ کھاتے ہیں یہ دو شیر کھاتے ہیں ہم آدھا پاؤ ہانگتے ہیں یہ پورا شیر ہانگ دیتے ہیں ہاں مولانا ہزاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے حذات دیتے تو بابا دنیا میں تو تمیز نہیں ہوتی تو آخرت ہونی چاہیے جہاں عملی طور پہ تمیز ہو جائے کیا ہو جائے جی عملی طور پہ کہ ان کو بیمانوں کو کہاں ڈالا جائے دو ذات کے اندر دیکھو یہ دوسری دلیل ہے کہ نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا اندھا کون ہے جی کافی دیکھ رہا منہ میں اور جو لوگ ایمان لائے عمل کیے اچھے وہ ولا مسی کار یہ برابر نہیں بہت کم سمجھتے ہو تم یہ دو دلیلیں تھیں امکان قیامت کی کس کی جی کہ قیامت عقلی طور ممکن ہے آنا اب آگے حقوع قیامت ہے دلائل پہلے دے دیے گئے ان سات لات یا تم قیامت بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے اس کو وکال عرب بکمدونی استجم بھائی اس سورت کا دعویٰ کیا تھا حسر الدا پی ذات اللہ پہلے آ چکا تھا فد اللہ مخلسین علین و لوکار حل تافروں اب دوسری دفعہ ذکر داوا دوسری دفعہ اور فرم رب تمہارے نے پکارو مجھ کو استجب لم میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا ان الدین ایست انجام انجان شرک بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری پکار سے غیروں کو پکارتے ہیں ان قریب داخل ہوں گے جہنم زلیل ہو گے اللہ الزی دلی لکلی نمبارے اللہ کو رات ہے جس نے کیا تمہارے نفے کے لیے رات کو تاکہ سکون کرو اس کے کی اندر کیا اب رات ہمارے نفے کے لیے ہے کہ ہم کیا کریں جی سکون کریں آرام کریں لیکن کراچی والے کہتے ہیں نہیں کہ راتیں ہمارے لیے ہیں گڑبڑ کرنے کے لیے کہ ساری رات گڑ بڑ گڑ بڑ کرتے رہے ہاں صبح کی نماز بھی ختم دین کو فراٹے بھرے کسی کام کے اندر وہ ایسے نہیں کرتے کراچی والے پتہ نہیں انہیں کہاں سے سمجھ لیا ہے میں ادھر بھی تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ سو جاتا ہوں اور گھر تو ہمارا معمول ہے شاہ کے بعد فوراً سو جاتے ہیں وہ سونا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی سہری کے بعد اٹھے میرے یہ کیا کرو میں حیران ہوں جہاں ہی جاتا ہوں نا ہمارے مولو صاحب در ساری رات گڑ بڑ گڑ بڑ کرتے رہتے ہیں دیکھ اللہ وہ ذات ہے نے کیا تمہارے لفے کے لیے رات کو تاکہ سکون کرو اس میں ون نہار اور دن کو کیا بنایا جی روشن ذکرانے والا بے شک اللہ صاحب فضل کا ہے اوپر لوگوں کے لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے ان نیمتوں کا ذالکم <زالكوم> اللہ سمرے دلی گلی کا اشارہ میں کس طرح کرتا ہوں بھائی الموسو بے ذات ان شفتوں کے ساتھ موسوم وہی اللہ ہے رب تمہارا پیدا کرنے والا ہر چیز کا لا الہ لاہ کا اللہ تو فکون پھر کیوں کر الٹے پھرتے ہو میاں الٹے رہ پھرو کزال کا من منکرین کی عادت قدیمہ کگال کا کے نیچے دیکھو من کی عادت قدیمہ پہلے بھی الٹے پھرتے تھے وہ لوگ یہ بھی الٹے پھرتے ہیں پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے یہ الٹے نہ پھرے کرو یا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے الٹی ٹالنے چلا کر دیدار کے لیے آنکھیں کھولی جاتی ہیں بند کی جاتی ہیں آ جاتی لیکن دیوان گانے عشق جو آنکھوں کو بند کر کے دیدار کرتے ہیں یہ شیر بڑا بہترین ہے تم دنیا کی چیزیں دیکھتے ہو تو آن اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو مراقبہ کرو اور آخیں بند کر بیٹھو کیا بند کر بیٹھو آخ بند کرو تو پھر انوار تجلیات سامنے آ جائیں گے ہاں یہ ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے وہ عجیب دیدار ہوتا ہے سمجھے یہ ظاہری دیدار ہی ہوتا اللہ اللہ جال الکم الارض یہ دلی لکڑی نمبر کتنی ہے جی دو اللہ و ذات ہے جس نے کیا تمہارے نفے کے لیے زمین کو قرار ٹھکانا آسمان کو چھت بس سب اور نقشہ بنایا تمہارا سوار کم بہترین نقشے بنا تمہارا بہترین نقشے بنا انسان کا نقشہ سب سے بہترین ہے دیکھو نا جی ناک ہے آنکھیں ہیں لب بچارے ہیں گپسارے ہیں کتنا ہی بہترین نقشہ ہے ہارون الرشید کے زمانے میں بلکہ اس سے پہلے منصور کے زمانے میں ایک وزیر نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اگر تو چان سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھ کو کیا تلا اب صبح ہوئی گڑبڑ وہ بیوی لے کے چلی گئی میں چاند سے تو زیادہ سین نہیں ہوں لے کے چلی گئی اب یہ پریشان وزیر منصور کی محفل کے اندر آیا اور ماں کو بلایا سب نے یہی خترہ دے دیا کہ کیا اس کو طلاق ہے چاند تو ساری دنیا کو روشن کرتا ہے یہ کیسے روشن کرتے ہیں؟ کوئی چاند سے زیادہ نہیں لیکن امام ابو علی فراہم اللہ کا بیٹھا تھا انہوں نے کہا کوئی طلاق نہیں کیا انہوں نے قرآن کی ایٹ پڑھی لقد خلق لل انسان پی ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین صورت دی ہے پیاری صورت دیا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے بات دلیل تھی جی قابو ہو گیا آہ بیوی کو بلا دیا اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ صرف چمک زیادی ہونا اس کو حسن نہیں کہتے چاند سے زیادہ چمک سورج میں ہے کہ سورج پہ کبھی تم عاشق ہوئے ہو کوئی کہو بے وقوف سورج پہ ہو سورج کا ناک ہے یہ لب ہیں یہ آنکھیں ہیں یہ کولیاں کولیاں گل ہاں ہاں حسین حسین ہے سورج کا یا چاند کا تمہارا ہے اس کا نہیں ہے یہ ناز نفرے کرتے ہو بولتے ہو مسکراتے ہو ان میں ہیں جس میں چمکتی آدھوں عزگیر ہو جاتا ہے کیا لکا کلک نال انسان کی آسن تک اس لیے تو فرمایا ان اللہ خالق آدم آلہ سورت ہی آدم آدم ہے کوئی چیز ہے دیکھو جی اللہ نے انسان کو بڑا بہترین بنایا ہے شکر اداک نے اور نقشہ بنایا تمہارا پاسن سوار کن بہترین تمہارے نقشے بنائے اور رسک دیا تم کو پاک چیزوں سے اللہ ربکم کم سمر دلی یہی اللہ ہے جو کہ رب ہے تمہارا موصوب حادی صفات علی آل شان ہے اللہ جو کہ رب ہے سارے جہان کا وہ والی یہ سمرا ہے وہی زندہ ہے لا لا اللہ فادو مفلسین اللہ الدین یہ ذکر دعویٰ کتنی بار ہے جی تیسری بار پکارا اس کو خالص کرنے والے واسطے اس کی عبادت کو الحمدللہ رب العالمی یہ جی سمرائے دلیل ہے تو اس کے کنارے پہ لکھ لو سورت کا دوسرا حصہ یہ نازم و دوران میں ہے سورت کا دوسرا حصہ کہ پہلے مضامین کا یادہ ہے دوسرے حصے میں پہلے مضامین کا کیا ہے یادہ ہے وہی دلائل آ رہے ہیں الینی نہیں تو ایادا دلیل واہج آپ فرما دیجیے بے شک میں روکا گیا ہوں اس سے کہ پوجا کروں میں ان کی جن کو پکار تو سوائے اللہ کے جب کہ آ گئے میرے پاس دلائل اکلی نکلی میرے رب کی طرف سے اور میں حکم کیا گیا ہوں یہ کہ گردن جھکا دو کس کے آگے رب العالمین کے آگے گردن جھکا دوں ہودی خالہ کا قوم یہ دلیل اکلی وہ اعادہ کس کا تھا یہ دلیل واحد کا نا یہ یاد دلیل اکلی کا وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے مادہ بئی پھر نطفے سے مادہ کری پھر آلہ کہ خون کا لوتڑا پھر نکالتا ہے تم کو اس حال میں کہ بچے ہوتے ہو سما لے تابل ہو یہاں کچھ لکھو گی جی مقدر سما یورپ بی کو من. یوب کی کم لے تب لو و تم چھوٹے بچے ہو سما یوربی کم و یوب کی کم پھر تمہاری تربیت کرتا ہے پالتا ہے تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ پہنچ جاؤ جمانی اپنی کو سما لون شیوخا ادھر بھی سما یوب کی کم پھر بھی تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ ہو جاؤ کون جی بوڑھے مین کو میو اور بعض تو میں سے وہ ہیں جو فوت کیے جاتے ہیں پہلے بڑھاپے کے بچے ہوتے ہیں فوت ہو گئے جوان ہوتے ہیں فوت ہو گئے بڑھاپے سے پہلے آگے والے تبلح آ جنم اس کے نیچے دیکھو امر مشترک بھائی جو ہی آدمی فوت ہوتا ہے اپنے موت کے مقرر وقت پر یا پہلے ہاں بچہ پوت ہوتا ہے اس کا وہی وقت مقرر جوان کا وہی وقت مقرر بوڑھے کا وہی وقت یہ امرے مشترک ہے اور تاکہ پہنچ جاؤ سب کے ساتھ اپنے میاد مقرر کو اور تاکہ تم سوچو سمجھو ہو جی وی یاد آ دلیل لکڑی نمبر دو وہی وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارے گا اور جب ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا سوائے اس کے فرماتے اس کو ہو جا ہو جاتا ہے الم تراجن جاجلون یہ ایادا زجر ہے پہلے بھی زجر تھا تھی کیا نہیں دیکھا تو انہیں طرف ان لوگوں کے جو جگڑے ہیں اللہ کی آیات کے اندر کیسے پھیرے جاتے ہیں حق سے حق سے کیسے پھیرے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جٹھلا یا اس کتاب کو بل کتاب کے نیچے کا لکھو اس کتاب قرآن کو جنہوں نے جٹلایا اس کتاب کو قرآن کو باب بما ارسلنا بھی رسولنا اور پہلے رسولوں کی کتابوں کو بھی جٹلایا ٹھیک ہے نا اور ساتھ ان کتابوں کے بھیجا ہم نے ساتھ ان کا بسو فتح یہ جی تخویق ہے ڈراوا آخرات کا ان قریب جان لیں گے ازل اغلال کی آنا کہ ہم جب کہ ہوں گے ان کی گردنوں کے اندر توک جان دو جی ایسے موٹے موٹے ہوتے ہیں لوہے کے ادھر گردن میں آ جائیں وسلا سر اور زنجیر ہوں گے زنجیر کہاں ہوں گے اس کے دو مطلب کہتے ہیں ایک تو یہ کہ توک ہوں گے گردن میں زنجیر ہوں گے پاؤں میں ٹھیک ہے نا دوسرا مطلب یہ ہے کہ توق گردن میں ہوں گے اور ان توق کے ساتھ جو زنجیر ہوں گے نا وہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہوں گے ان کے ہاتھ میں وہ جیسے کتے کتے کی گردن میں بھی زنجیر ہوتا ہے اور اسے گھسیٹ کے لے جائیں تو کتوں کی طرح ان کو کس میں ڈال دیں گے روز اور زنجیر ہوں گے جو صابنا گھسیٹے جائیں گے بیچ کھولتے پانی کے پہلے سم فلمار اسٹاروں پھر آگ کے اندر جھونک دیے جائیں گے داخل ہوں گے سم مجرمی پھر کہا جائے گا ان کو کہاں ہے وہ تمہارے معبود جن کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے سوائے اللہ کے کالو ذلو اللہ ذلو من وہ کہیں گے جی غائب ہو گئے ہم سے بلکہ ایسے ہی سمجھو کہ ہم کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں بلکم بل نہ بلکہ نہ تھے ہم پکارے اس سے پہلے کسی چیز کو ایسے سمجھ لو کام نہ ہے کلال گئی یز اللہ اسی طرح گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالم کو ضدیوں کو ظال کا کنتم اسباب عذاب یہ عذاب اس سبب سے بھی ہے کہ تھے تم اتراتے زمین کے اندر دل میں یہ تفرحون کا تعلق کس کے ساتھ ہے دل کے ساتھ تھے تم اتراتے اکڑتے اتراتے تھے زمین کے اندر دل میں نہ حق و بما کون تم یہ سبب نمبر دو ہے اور بس سبب اس کے کہ تھے تم اکڑتے ظاہری طور پہ تو پہلے کا تعلق کس کے ساتھ ہے یہ تفرحون کا آ, دل میں اترانہ اور تمرہون کا تعلق ہے بدن کے ساتھ بدن اد خلو ابواب جہنم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہو گے اس کے اندر پس برا ٹھکانا ہے متکبرین کا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور کرنا ادھر بھی اد ابواب جہنم ہے اور پہلے آپ نے پڑھا تھا کیا پڑھا تھا سما فنارے فن آگ کے اندر جھونک دیے جائیں گے اور تو داخلہ تو پہلے ہو چکا ان اب کیا داخلہ ہے اور سمجھے پہلے ہے نہیں داخلہ ہو چکا اب کیا داخلہ ہے تو میں آپ کو عرض کروں ہم اسی جیل کے اندر رہ چکے ہیں سنکر جیلوم کراچی کی آپ بھی جا کے نظارہ دیکھیں آپ بڑا بڑا جو گیٹ ہوتا ہے نا اس کا اس سے قیدیوں کو اندر لے جاتے ہیں اب وہ قیدی جیل کے اندر آ گیا نہیں لیکن جیل کی چار دیواری میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا پھر وہاں افیسران بیٹھے ہوتے ہیں وہ قیدی ان کے سامنے پیش کیے جاتا ہے سمجھے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر ہر قیدی کو تقسیم کیا جاتا ہے بیرکوں کے اندر اس بڑی چار دیواری کے اندر کیا بنی ہوئی ہے بیر کے مکان بڑے ہیں بڑے بڑے, بڑے بیرت ان کو کہتے ہیں پھر تحریر کی جاتی ہے تحریر کرے گا کہ اچھا جی اس کو اس دروازے سے لے جاؤ بیرت میں اس کو اس دروازے سے لے جاؤ بیرت میں اب تو سمجھ آ گیا اب پہلے جو تھا نا گویا کہ جیل میں آ گئے پہلے جو داخلہ تھا نا جہنم کا کس میں آ گئے جیل میں آ اب جہنم کے طبقات ہیں مختلف یہ ہی نہیں آ, تو بڑے گمراہ کئی ہوں گے چھوٹے کہیں ہوں گے پھر ان کے دروازے بنے ہوں گے تو ہر ہر دروازے سے ابداس ہو تقسیم کر دو یہ بات سمجھ ہی جی جی؟ جی. میں اسی چیز کو زیادہ اچھا سمجھتا ہوں سمجھا جی حضرت خان رحمہ اللہ تعالی لکھ دیتے ہیں انہیں فرمایا پیش عظیم حکم ہوگا پیش عظیم حکم ہوگا کہ بحث کے گا کے دروازوں میں چلے جوڑا کہ پیش عزی تو حکم ہو چکا تھا ہو چکے تھا تو میرا مزاج اسی کو ترجیح دیتا ہے بے سم اثر متقبری برانہ ہے ٹھکانہ متقبری خاتم علم صلی اللہ علیہ اے میرے محبوب آپ صابر کریں واد اللہ کا سچا ہے ان سر صلی اللہ آپ صورتیں دو میں اس پہ بھی کاجر ہوں کہ تیری زندگی کے اندر ان کو عذاب دوں اور تو دیکھ لے تو عذاب بادر میں ہوا یا نہ ہوا اور اس سے بھی کاجر ہوں کہ آپ خوف ہو جائیں تو یہ کہیں بھاگ سکیں گے یا پھر بھی میری گرفت میں ہوئے پھر بھی میری گرفت میں ہوئے بس صبر کر اللہ کا وعدہ سچا ہے بس اگر دکھا دیں ہم تجھ کو بعض وہ عذاب جس کا وعدہ دیتے ہیں بھائی باز باز کیوں ہے میں نے کئی دفعہ کہا پورا عذاب کہاں ہوگا کیا ہم؟ اچھا. تو اس کو بھی قادر ہیں یا فوج کر دیں ہم تجھ کو ان کے عذاب سے پہلے تو پہلے گا یور جگ ہمارے حوالے ہیں تمہاری طرح لوٹائے جائیں گے والدر سلم عروسن قبل کہا یادہ دلیل نکلی اجمالی یہ ایادہ ہو رہا ہے پہلے دلائل کا یادہ دلیل نکلی اجمالی یقینی بات ہے بھیجا ہم نے رسولوں کو تجھ سے پہلے بعض وہ رسول تھے جن کا بیان ہم نے کر دیا تجھ پہ چاہے اجمالن کیا چاہے تفصیلاً کیا بیان کر دیا تجھ پہ اور بعض وہ ہیں کہ جن کا بیان ابھی تک نہیں کیا تیرے اوپر جب حضور پہ بیان نہیں ہوا تو آپ عالم الغائب ہوئے نبی عرم غائب کی بما کان والے رسول جتنی رسول تھے سب کے اندر امر مشتراک یہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے موجہ دکھاتے تھے موجہ کس کے حکم سے دکھاتے اللہ اب یہ جو کافر کہتے ہیں کہ فرمائشی موضا ہو جیسے ہم کہیں ویسے نشانی دکھاؤ غلط ہے اور نہ تھا واسطے کسی رسول کے یہ کہ لائے کوئی موضا مگر اللہ کے حکم سے فیضا جا امر اللہ پر جب آ جائے گا حکم اللہ کا نزول عذاب کے لیے تو فیصلہ کیا جائے گا عملہ حق کے ساتھ اور تباہ ہو جائیں گے وہاں باتیں انتظار کریں اللہ اللہ دی جال القم یادہ دلیل اکلی دوسری بار یاداں دلیل اکلی دوسری بار اللہ وہ ذات ہے جس نے کیا واسطے تمہارے جانوروں کو تاکہ سوار ہو جاؤ تم ان سے کہ من طبیعزیا ہے بعض جانوروں پہ سوار ہوتے ہو اور مین ہکا کلون بعض جانوروں سے کھاتے ہو بالاکم فیحا واسطے تمہارے ان جانوروں کے اندر اور منافع بھی ہیں دودھ پیتے ہو ان کا چمڑا استعمال کرتے ہو اون بال وغیرہ والد تب لوگوں کا لئے حاجت ان کی سدور کم تعلق ہے لر کبو کس کے ساتھ تاکہ سوار ہو جانوروں پہ اور تاکہ پہنچ جاؤ ان پہ سوار ہو کے اپنی ایک حاجت کو جو تمہارے سینے کے اندر ہے جہاں پہنچنا ہے وہ اور اوپر جانوروں کے اور اوپر کشتیوں پہ سوار کیے جاتے ہو اٹھائے جاتے ہو بات ہی سمجھ مجوری کمایات اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیں دکھاتے ہیں پس کون سی اللہ کی ایتوں کا انکار کرو گے آفلم سیر تخویف دنیاوی یادا تخویف دنیاوی کیا نہیں چلتے پھرتے زمین کے اندر پاس دیکھیں کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے کانو اکثرا منہم اسباب غرور لکھو اسباب غرور تین تھے ان میں وہ عدد کے لحاظ سے بھی زائد تھے جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی زائد تھے ان سے مال کے لحاظ سے بھی زیادہ زائد تھے تو اسباب غرور کتنی ہو جی تین اچھا جی کانو اکثر منہم اسباب غرور تھے وہ اکثر بیت بار عدد کے ان سے اس کو کہتے ہیں طاقت قومی کہ ہماری قوم کے افراد زیادہ اور زیادہ سخت بیت طاقت کے یہ طاقت بدنی وہ آثار الفل اور بیتبار نشانات کے زمین کے اندر یہ طاقت مالی زمین کے نشان یہی یہ میرے باغ ہیں یہ میرے محلات ہیں یہ میرے میل ہیں مل بن گئے ہم آگنا کام آئی ان سے وہ کارروائیاں جو کرتے تھے پلما جات ہم اسباب عذاب وہ اسباب غرور تھے یہ اسباب عذاب پر جب آ گئے ان کے پاس ان کے رسول دلائل واضح لے کے تو فارے ہوں ہو گئے اکڑ گئے نازاں ہو گئے ساتھ اس چیز کے نزدیک ان کے علم معاش تھا جہاں علم سے مراد دین علم ہو گئی یا علم ماش؟ علم ماش. علم معاش وہی ہے جس کے اندر ٹر ہوتا ہے کیا ماسٹر مسٹر کمپیوٹر ڈاکٹر ڈپٹی کلکٹر سمجھیں جی؟ گے بات یہ چیز ہوتی ہے وہی علم معاج جس میں ٹر ہوتا ہے نازاں ہو ساتھ اس چیز کے کہ نزدیک ان کے علم معاش تھا کہ ملاؤں کی بات کیوں مانیں وہاں کا بہن اور گھیر یا ان کو سزا بنے کہ دھیر ساتھ اس کے استضاع کرتے پلمبا رو باسنا لکھ لو جی ایمان باس کے غیر مفید ہونے کا بیان پہلے تحقیق ادر بھی ہے کہ ایمان یاس مفید ہے ایمان باس مفید جو گزر چکے تھا کہ عذاب, عذاب کے وقت کا ایمان قبول نہیں بس جب کہ دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو کہنے لگے آ مان اللہ ہم سات اللہ بہادر کے اور کفر کیا ہم نے ان معبودوں کا انکار کیا ان معبودوں کا جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے پس نہ تھا کہ نفع دے ان کو ایمان ان کا جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو سنت اللہ لتی کل کی عبادت یہ بیان ہے سنت اللہ کا یہ اللہ کا طریقہ ہے جو گزر چکا اس کے بندوں کے اندر تو اندالا نن سن رسول اللہ آ سچا اللہ نے اپنے رسولوں کو امدادی باقی کو تباہ کر دیا اور تباہ ہو گیا اس وقت کافی لوگ